آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا دوبارہ موقع مل رہا ہے اس موقع کو عظیم سعادت سمجھتے ہوئے آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست کروں گا کہ آپ حضرات ان اسباق کے فائدہ مند ہونے اور جاری رہنے کے لیے مسلسل دعا فرمائیں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں بہترین علم و عمل اور صحت و عافیت کی نعمت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ وسرہ کی کتاب دعوت المقامت اسلامی تلعالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمدللہ تیسری فصل کے دسوے نقطے میں جاری ہے گزشتہ میں ہم قسطینیا کے فاتح سلطان محمد رحمہ اللہ تعالی کا تذکرہ کر رہے تھے عجیب اتفاق کی بات یہ ہے کہ انتیس مئی جو کہ قسطنطنیہ کی فتح کا دن ہے اسی دن اللہ تعالی نے دوبارہ سے ہمیں نئے اسباق تیار کرنے اور ریکارڈ کرنے کی سعادت بھی نصیب کی یقیناً یہ ان بزرگوں اور مجاہدین کی برکات ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی اسلام اور مسلمانوں کی عزت کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر ڈالی اللہ تعالی سلطان محمد فاتح جیسے مجاہدین اور ان کے متبعین اور ان سے محبت کرنے والوں پر سب پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے آمین یا رب العالمین جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ سلطان محمد فاتح کا ذکر خیر ہمارے اسباق میں ایک طویل عرصے سے جاری ہے سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ جنہوں نے جنہوں نے کو فتح کر کے اسلامی تاریخ میں فاتح کا لقب حاصل کیا ان کے دور حکومت میں اچھی باتوں کو پھیلنے کا موقع ملا اور بری باتوں کی حوصلہ شکنی ہوئی نتیجت ایک ایسی نسل تیار ہوئی جس میں اعلی درجے کی صفات موجود تھی یہ وہ نسل تھی جو اللہ کے رضا کے لیے اپنی جان دیتی تھی اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والی تھی اس نسل نے اپنے معاشرے ملک اور حکام کی ہر اس آواز پر لبیک کہا جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تھی اور اسلام کی تعلیمات کی دعوت تھی میرے بھائیوں میری بہنوں ملت اسلامیہ کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ہر شخص چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو اسے ان باتوں سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی کہ اللہ جل جلالہ نے عظیم کامیابیاں ان لوگوں کو نصیب کی ہیں جو کہ اپنے رب اپنے مقصد اپنے ہدف اور اپنے دین سے مخلص تھے شریعت الہی کے پابند تھے اور وہ اپنے دلوں کو ہر طرح کی گندگیوں سے پاک کر چکے تھے اس سے یہ معلوم ہوا کہ آئندہ بھی جن کو کوئی عظیم فتح یا کوئی بڑی کامیابی نصیب ہونی ہے ان کے اندر اسلامی تعلیمات اور انسانی اعلی صفات کا بدرجہ عتم و اکمل موجود ہونا ضروری ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے آج کے درس میں انشاءاللہ اللہ ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ محمد فاتح رحمہ اللہ کی شخصیت میں وہ کون سی صفات موجود تھی جن کی بنا پر آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں اور انہیں اپنے لیے ایک اسوا نمونہ اور قابل تقلید شخصیت سمجھ رہے ہیں محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی کی صفات کو ہم ترتیب اور ذکر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی ان کی یہ اعلی اسلامی تعلیمات اور اعلی انسانی صفات آتا فرمائے ہمیں بھی آتا فرمائے ہماری اولاد کو بھی آتا فرمائے ہماری اس نئی پود کو اور نئی نسل کو بھی آتا فرمائے تاکہ ہم اور ہماری اولاد بھی کافروں سے نجات حاصل کر سکے کافروں سے چھٹکارا پا سکے سب سے پہلے تو ان ممالک کو فتح کرنے کے قابل ہو سکے ہماری اولاد جو ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے فتح کیے تھے سب سے پہلے تو ان ممالک کو چھڑانا یہ ہمارے اوپر فرض آئین ہے ان ممالک کو چھڑانے کے لیے جہاد کرنا حتیٰ کہ بالشت بر زمین بھی کافروں کے قبضے میں نہ رہے اس وقت تک جہاد کرنا یہ ہمارے اوپر فرض عین ہے پھر ہماری یہ نسل اور ان کے بعد آنے والی نسلیں انشاءاللہ اللہ دنیا کو فتح کریں گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کثرت و اضافے کا باعث بنیں گی انشاء اللہ سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کی جو سب سے پہلی صفت ہم یہاں بیان کریں گے اس کو کہتے ہیں احتیاط سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کی شخصیت کا یہ پہلو اس وقت سامنے آتا ہے جب انہیں یہ گمان گزرا کے عثمانی بحریہ کے کپتان بالتو اغلو سے قستیا کے محاصرے کے دوران غلطی ہوئی ہے یا انہوں نے سستی کا مظاہرہ کیا ہے تو سلطان محمد فاتح نے انہیں یہ پیغام بھیجا یعنی اپنے کمانڈر کو یہ پیغام بھیجا کہ یا تو ان جہازوں پر قبضہ کر لو یا انہیں غرق کر دو اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر ہمارے پاس زندہ نہ لوٹنا جب بالتغلو اپنی مہم میں کامیاب نہ ہو سکا تو سلطان نے انہیں معزول کر دیا اور ان کی جگہ حمزہ پاشا کو عثمانی بحریہ کا کماندان مقرر کیا سلطان کا یہ عمل ان کی پختگی اور احتیاط پر دلالت ہے سلطان کی دوسری صفت جو ہے وہ ان کی بہادری تھی سلطان رحمت اللہ علیہ جنگی مارکوں میں بذات خود گس جایا کرتے تھے اور اپنی تلوار سے خود جنگ کیا کرتے تھے دور دور سے تماشا کرنے والوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا تھا بلخان کے علاقوں میں لڑی جانے والی ایک جنگ میں عثمانیوں کو ایک کمیل کا سامنا کرنا پڑا عثمانیوں کا جو دشمن تھا اسٹیفن وہ نہایت گھنے درختوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا جب مسلمانوں کا لشکر ان درختوں کے قریب سے گزرنے لگا تو درختوں کے درمیان سے توپوں کے ذریعے شدید گولہ باری شروع ہو گئی مسلم لشکر حیران و پریشان منہ کے بل گر پڑا اور قریب تھا کہ پورے لشکر کوشکست ہو جاتی سلطان نے اس وقت عجیب بہادری کا مظاہرہ کیا سب سے پہلے تو انہوں نے بڑی تیزی سے توپوں کی پہنچ سے اپنے لشکر کو نکالا اور پھر للکار کر کہا اے غازیوں اے مجاہدوں اللہ کے سپاہی بن جاؤ اور اسلامی غیرت کا مظاہرہ کرو اس گفتار کے ساتھ انہوں نے کردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈھال اپنے ہاتھ میں لی تلوار سوتی اور گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگا کر دشمن کی طرف بڑھتے چلے گئے اور کسی چیز کی طرف مڑ کر نہ دیکھا اس طرح انہوں نے اپنی فوج کے دلوں میں غیرت و حمیت کی آگ لگا دی. سپاہی اپنے قائد کے پیچھے مردانہ وار بڑھے جنگل میں گھس کر دشمن سے دو بدو ہوئے اور درختوں کے درمیان اپنی تلواروں سے وہ زور کی لڑائی لڑی کہ دشمن ٹھٹک کر رہ گیا یہ لڑائی چاشت کے وقت سے شروع ہوئی اور اثر اور مغرب کے درمیانی وقت تک جاری رہی عثمانیوں نے اسٹیفن کے لشکر کو پیس کر رکھ دیا اسٹیفن اپنے گوڑے سے گرا اور بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا عثمانیوں کو کامیابی نصیب ہوئی اور بہت بڑی مقدار میں مال غنیمت ہاتھ لگا یہ میرے بھائیوں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی کی بہادری اور شجاعت کا ذکر تھا کہ وہ جنگ کے میدان میں بذات خود لڑا کرتے تھے انتہائی بہادر اور نڈر انسان تھے